روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے تو گویا کہ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وقت ولادت سے ہی اللہ تعالی نے وہ روحانیت عطا فرمائی ہے کہ ماں کے دودھ کی بھی حاجت نہیں روحانیت کے اس مقام پر ہیں روحانیت کے اس درجے پر ہیں کہ ماں کے دودھ کی بھی حاجت نہیں ہے ماں اللہ کے فرائض حالانکہ آپ بچے ہیں ابھی نابالغ ہیں ابھی پیدا ہوئے ہیں لیکن فرائض کو ادا کرنے کی وہ آپ کے دل میں چاشنی اور محبت اور اللہ نے وہ آپ کو جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ ذہن عطا فرمایا کہ آپ وقت ولادت سے ہی روزے رکھ کر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں اپنی بزرگی اور بڑھا رہے ہیں اور جو, جو پیدائشی ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے یہ مرتبہ اور شان عطا فرماتا ہے الحمد للہ آپ کے والد گرامی کا نام سید ابو صالح موسا علیہ رحمٰ اور والدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور ان سے متعلق بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو صالح موسا علیہ رحمہ جب جوانی کے عالم میں تھے ایک جگہ پر آپ مطلب کے کنارے کھڑے تھے اور پانی میں تیرتے ہوئے سیب کو پکڑ کر کھا بیٹھے اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب نہ جانے کس کا ہے اور میں نے کھا لیا پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے عبداللہ اللہ سوم رحمت اللہ علیہ کا وہ باغ تھا ان سے جا کر کہا کہ حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے تو مجھے آپ موثر نے انہوں نے دو سال تک جو ہے وہ اپنے باغ کی بطور مالی ان کی خدمات لی اور پھر آخر میں فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکی جو کہ اندھی ہے لولی ہے لنڈی ہے اس سے جو ہے وہ تمہاری شادی ہوگی اگر شادی کرو گے تو تمہیں معاف کروں گا ورنہ نہیں اور آپ نے اسی سے نکاح کر لیا لیکن جب نکاح کے وقت اپنی زوجہ کے قریب گئے تو وہ تو حسن و جمال کا پیکر اور جسمانی عیوب سے بھی پاک فورن بھاگے ہوئے حضرت عبداللہ صومی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ لولی ہے لنگڑی ہے اندھی ہے لیکن وہ تو تندرست بھی ہے اور اللہ نے بڑی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ لولی اس لیے ہے لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی بھی وہ کسی غلط ارادے سے قدم کو اس نے نہیں اٹھایا اور گونگی اس لیے کہ کبھی غیر مرد سے گفتگو نہیں کی فرندی اس لیے کہ کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تو جب والدین ایسے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضور غو پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اولاد عطا فرماتا ہے جب والدین کے مطلب مراسب یہ ہو تو ان کا گرجہ یہ ہو تو پھر رب اولاد بھی کتنی نیک اور کتنی پرہیزگار عطا فرمائے گا میرے آپ کا حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں والدہ بھی سیدہ ہیں والد بھی سید ہیں سترہ ربیع پانچ سو اکسٹھ ہجری کو سرکار غف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا عید کا دن تھا اور اکیانوے سال آپ کی عمر مبارک ہوئی نماز جنازہ آپ کے شہزادے نے سید صائف الدین عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی سرکاری پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالم شباب میں تھے تو دوران تعلیم حضرت تاج العجی شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے کہ سرکار غف اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ حضور غوط پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اور نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ چند قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ استقبال بھی فرماتے اللہ اکبر کبیرا استقبال بھی فرماتے اور آپ کے استقبال کرنے کی وجہ سے آپ کے ملیدین آپ سے یہ عرض کرتے کہ حضور آپ ایک مطلب جو ہے وہ نوجوان کے لیے اتنا مطلب جو ہے وہ کیوں مطلب جو ہے وہ ان کی ادب و احترام کرتے ہیں تو نظرت شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اقشا فرمایا کرتے تھے کہ تم اس نوجوان کو کیا جانو تم اس نوجوان کو کیا جانو یہ عام نوجوان نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی شان ان کو بڑا رتبہ ادا فرمایا ہے ہر چراغ بجھ جائے گا لیکن ان کا چراغ جلتا رہے گا ان کی جو جی ہے وہ روشنی جاری اور ساری رہے گی اور وہ وقت بھی قریب ہے کہ جب یہ کہیں گے جامع مسجد دمشق کے ممبر پر بیٹھ کر کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے اور پھر فرمایا کہ عبدالقادر القادر جیلانی آج وقت میرے ہاتھ میں ہے کل آپ کے ہاتھ میں ہوگا جب وقت آپ کے ہاتھ میں ہو رب پاک آپ کو یہ مرتبہ اور یہ شان عطا فرمائے تو مجھ سفید داڑی والے کو مت بولنا پھر حضور شیخ ابوالوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی کبیر پیالہ اصا عطا, عطا فرمائے وہ پیالہ خود ہاتھوں میں آ جاتا تھا جب پانی پینا ہو اور وہ تصویر خود بخود اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتی تھی الحمدللہ تو بہرحال حال میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارکہ کیا ہے آئیے میں آپ کا حلیائی مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو البدن میانہ پد خوشادہ سینا لمبی چوڑی داڑھی گندمی رنگ سیوستا ابرو بلند آواز تھے تاکیزہ سیرت بلند مرتبہ اور علم کامل کے حامل تھے صاحب شہرت و سیرت اور خاموش طبے تھے آپ کے کلام کی تیزی اور بلند آواز سننے والے کے دل میں روب و حبت زیادہ کرتی تھی اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کے مجلس میں قریب و بعید بیٹھنے والے بغیر کسی پریشانی کے آپ کی آواز بآسانی با یکساں طور پر سن لیتے تھے جب حضور غوث اعظم کلام فرماتے تو ہر شخص پر خاموشی چھا جاتی تھی جب آپ کو حکم دیتے تو اس کی تعمیر میں فرعت کے سوا اور کوئی صورت نہ ہوتی بڑے سے بڑے سخت دل پر نظر جمال پڑ جاتی تو وہ خوشو حضو اور آج بھی و انتصاری کا مرق بن جاتا اور جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو تمام مخلوق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بار گاہ فاضی الحاجات میں دعا کرتی اللہ یاد رکھیے اکثر اولیائی کرام و مشائقی وقار نے حضور غوط پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باق سے پہلے آپ کے ورود مسعود کی خبر بتائی کچھ نے ولادت کے تھوڑے ہی دنوں بعد اور اکثر نے آپ کے مشہور ہونے سے پہلے آپ کی عظمت و جلالت کی خبر دی ہے قلائد الجواہر میں شیخ محمد صدقی علیہ رحمٰ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ابو بکر بن حور رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ عراق کے اوساد کی تعداد آٹھ ہے جن کے اصمائے گرامی یہ ہیں حضرت سیدنا خواجہ معروف کرخی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل حضرت سیدنا خواجہ دشر حافی حضرت سیدنا منصور بن عمار حضرت سیدنا خواجہ سری صفتی حضرت سید بغدادی حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ربی اللہ تعالی عنہم اجمعین راوی نے پھر سوال کیا کہ یہ شیخ عبد کون تو فرمایا کہ یہ شخص شرفائے اجم سے ہوگا بغداد میں آ کر قیام کرے گا اس کا ظہور پانچویں صدی ہجری میں ہوگا اور یہ صدیقین و اوتاد و اقتاب زمانہ ہوگا اللہ اکبر تو حضور غوق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے اولیاء کرام رام آپ کا ذکر اس طرح کیا کرتے تھے ذبت الابرار میں ہے کہ ایک روز چند درویش حضرت شیخ علی بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کہ اجم سے پھر دریافت کیا کہ کس شہر سے آئے ہو انہوں نے کہا کہ جیلان سے تو شیخ علی بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے چہرے کو روشن کرے اس شخص کے ذریعے جو اللہ کے فضل سے تم میں عنقریب ظاہر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا اس کے ظہور کی جگہ عراق اس کے ظہور کی جگہ عراق اور مسکن بغداد ہوگا وہ کہے گا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور اس کے ہم اثر تمام اولیاء اللہ کے حکم سے اس کے قول کو قبول کریں گے سبحان اللہ تو حضور غفر اعظم رضی اللہ تعالی ہو کی ولادت سے قبل یہ آپ کا ذکر خیر جو کہ بڑا ہی مشہور ہے اولیاء کرام میں سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ،, اللہ اکبر کبیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خسائل مبارکہ کو مناقب غوثیہ میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ سرکار غص اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور آپ کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو آتی تھی آپ کے بولو براؤت تو بھی زمین کھا جاتی تھی ایک دن لوگوں نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور یہ سب باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ مخصوص تھیں یعنی جو سرکار جو عالم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کی قسم یہ وجود عبد القادر کا نہیں ہے یعنی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ فنا رسول کے درجے پر آپ متمکن تھے یعنی صفت فنا فرسول فر غس اعظم دستیب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی اور ذات و کمال میں اس درجے فنا ہو گئے تھے کہ جس میں پاک وہی خصوصیات اللہ کے رسول کے کرم سے اور سرکار علیہ السلام کی محبت میں ہر چیز سنت مصطفیٰ کی چمک دھمک ان کے چہرے سے آپ کے مبارک جسم سے الحمد للہ جھڑکتی آپ کی جانب آب ابتداء ہی سے اللہ کی رسمت متوجہ ہی پھر آپ کے مرتبہ فلک کو کون چھو سکے یا اندازہ لگا سکے چنانکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی اپنے بچپنے کے واقعات کی اس طرح نشاندہی فرمائی ہے کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیر سے آواز آتی تھی کہ لحب اللہ عب سے باز رہو جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش پر جب نظر ڈالتا تو کوئی آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا جس کی وجہ سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے وابستہ ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا تھا اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں اگر مجھے کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے آگاہ کر دیتی ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم سویا کرو اللہ اکبر جب آپ کی عمر شریف چار سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح رضی اللہ عنہ نے آپ کو مقتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے استاد کے سامنے آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ علیسلامین سے لے کر سترہ سپارے سنا دیے استاد نے حیرت سے دریافت کیا کہ یہ آپ نے کب پڑا کیسے یاد کیا تو فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ سترہ سپاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ سترہ سپارے سنتے سنتے یاد ہو گئے اللہ اکبر تو یہ پیدائشی غلی کی علامت ہے ورنہ آج ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیسا وقت گزرا ہے چند سال پہلے کی باتیں یاد نہیں رہتی چند دن پہلے کی باتیں یاد نہیں رہتی تو ماں کے شکم میں جو آٹھ نو ماں گزرے ہوں وہ کیسے یاد رہ سکتے ہیں تو یہ اسی کو یاد رہتے ہیں کہ جو رب کریم کی بارگاہ میں قرب و منظرت والا ہوتا ہے اللہ جس کو ولات پیدائشی طور پر عطا فرماتا ہے جس کو پیدا ہی ولی فرماتا ہے گھر پر علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد چار سو اٹھاسی ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال کی تھی بغداد تشریف لائے اس وقت کے شیوخمہ و بزرگہ دین اور محدسین کی خدمت کا فخد فرمایا تو پہلے ارو میں کو روایت و درائط اور تجوید و کراحت کے اثرار و رمود کے ساتھ حاصل کیا زمانے کے بڑے محدثین پہلے فضل و کمال و مستند علماء کے حسمائے حدیث فرما کر علوم کی تحصیل فرمائی حتیٰ کہ تمام اصولی فروئی مذہبی اختلافی علوم میں علماء بغداد ہی سے نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کی علماء سے سبقت لے گئے اور آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی اور سب نے آپ کو اپنا فرج بنا لیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا اور آپ کی مقبولیت تامہ عوام و فواس کے قلوب میں ڈال دی اور آپ کو کبرا اور ولات عزما کا مرتبہ عطا فرمایا حتا کہ چار دانگ عالم کے تمام فقح علماء طلبا اور فقرا کی توجہ آپ کے آسانے کی جانب ہو گئی حکمت و دانائی کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا شبرا ہو گیا اور اللہ نے آپ کے ذریعے علامات قدرت و امارت اور دلائر خصوصیت و براہین کرامت آفتاب حسب النہار سے زیادہ واضح اور ظاہر کر دیا اور بخشش کے خزانوں کی کلجیاں تصل رفاط وجود کی لگا میں آپ کے قبضہ و اقتدار و دست اختیار میں فکرد فرمایا تمام مخلوق کے دلوں کو آپ کی عظمت و حیبت کے سامنے سرنگ کر دیا اور اس وقت کے تمام اولیاء کو آپ کے سارا قدم دارائے حکم میں دے دیا کیونکہ آپ من جانب اللہ اسی پر معمور تھے جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے سرکارِ غور سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت و خلافت کا شرف حضرت سیدنا شیخ حبو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا اور اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں راہ طریقت و سلوک کو حاصل کیا نیز آپ نے آداب طریقت و تعلیم سلوک محمد بن مسلم العباس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل کیا اس کے علاوہ وقت کے ممتاز شیخ طریقے سے بھی آپ نے فیوز و برکات حاصل کیے آپ کے کی اخلاق و اعداد بہت شاندار تھے آپ اتنے عالی مرتبہ جلیل القدر وسیع العلم ہونے شان و شوقت کے باوجود ضعیفوں میں بیٹھتے فقیروں کے ساتھ توازوں سے پیش آتے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شقت فرماتے سلام کرنے میں پہل کرتے طالب علموں اور مہمانوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھتے بلکہ ان کی لغزشوں گستاخیوں سے درگزر فرماتے اگر آپ کے سامنے کوئی جھوٹی قسم بھی کھاتا تو اپنے علم و کشف سے جاننے کے باوجود اس کو رسوا نہ کرتے اپنے مہمان اور ہم نشین سے دوسروں کی بنسبت انتہائی خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے آپ کبھی نہ فرمانوں سرکشوں ظالموں مالداروں کے لیے کھڑے نہ ہوتے نہ کبھی کسی وزیر و حاکم کے دروازے پر جاتے اور مشایخ وقت میں سے کوئی بھی حسن خلق حسن قلب کرم نفس مہربانی اور عہد کی نگہداشت میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا ایک روز آپ نے ایک فقیر کو شکستہ خاطرے گوشے میں بیٹھا ہوا دیکھا دریافت فرمایا کہ کس خیال میں ہو اور کیا حال ہے فقیر نے ارض کیا کہ میں دریا کے کنارے گیا تھا اور ملاح کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر پار اتر جاتا ابھی اس فقیر کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک شخص نے تیس شرفیوں سے بری ہوئی ایک تھیلی حضور غوث پاک کو نظر کی آپ نے وہ تھیلی فقیر کو دے کر فرمایا کہ اسے لے جا اور مل کو دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ بعض مشائق وقت نے حضور پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اوساف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بارونق ہنسمکھ خندارو بڑے شرمیلے وسیع الخلاق نرم طبیعت کریم الاخلاق پاکیزہ اوصاف اور مہربان و شفیق تھے اور مخموم کو دیکھ کر امداد فرماتے ہم نے آپ جیسا فصیح ہو بلیغ کسی کو نہیں دیکھا اور بعض نے اس طرح وصف کا اظہار فرمایا کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو رونے والے اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی میز اخلاق پاکیزہ اوساخ بد گوئی سے بہت دور بھاگنے والے اور حق کے سب سے زیادہ قریب تھے احکامی الہی کی نہ کے لیے بڑے سخت گیر تھے لیکن اپنے لیے کبھی غصہ نہ فرماتے کسی ساحل کو اگرچہ وہ آپ کے بدن کے کپڑے ہی لے جاتے واپس نہ لیتے توفیق الٰہی آپ کی رہنما اور تعلید عیزی آپ کی معاون تھی علم نے آپ کو مہذب بنایا قرب نے آپ کو مدب بنایا خطاب الٰہی آپ کا مشیر اور ملاحظہ خدا آپ کا سخیر تھا انسانیت انسیت آپ کی ساتھی خندہ روئی آپ کی صفت تھی سچائی آپ کا وظیفہ فتوحات آپ کا سرمایہ برد آپ کا فن یادِ الٰہی آپ کا وزیر غور و فکر آپ کا مونس مقاشفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفافی آداب شریعت آپ کا ظاہر اور صاف حقیقت آپ کا باطن تھا رضی اللہ تعالی عنہ عبادت اور ریاضت کے متعلق آپ خود ہی ارشاد فرماتے کہ پچیس سال تک میں دنیا سے قطع تعلق کر کے عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں اس طرح گشت کرتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا رزال الغائب اور جنات کی میرے پاس آمد رہتی تھی اور انہیں راہ حق کی تعلیم دیا کرتا تھا چالیس سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی ہے اور بندہ اور پندرہ سال تک یہ حال رہا کہ نماز عشاء کے بعد قرآن اس طرح شروع کرتا ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ایک ہاتھ سے دیوار کو پکڑ لیتا تمام شب اسی حالت میں رہتا حتیٰ کہ صبح کے وقت قرآن ختم کر دیتا تین دن سے چالیس دن تک بسا اوپات ایسا ہوا ہے کہ نہ تو کچھ کھانے پینے کو ملا اور نہ ہی سونے کی نوبت آئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرات شیخ جلیل ضیاء الدین ابو نصر موسا بن شیخ مہی الدین عبد القادر جیلانی ربی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے والد محترم نے آپ سے بیان فرمایا کہ میں ایک دفعہ سفر پر روانہ ہوا جہاں مجھے کچھ دیر ہو گئی پانی نہ ملا اور اس طرح مجھے سخت پیاس معلوم ہوئی وہ موسے پاک فرماتے ہیں کہ میرے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا چھا گیا کوئی چیز ان بادلوں سے نیچے اترتی دکھائی دی پھر میں نے دیکھا کہ کوئی روشنی نمودار ہوئی جس سے تمام افق روشن ہو گیا اور ایک شکل میرے سامنے ظاہر ہوئی جس نے بلند آباز سے کہا عبد القاجر میں تمہارا رب ہوں میں نے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا تم جو چاہو کھا سکتے ہو میں نے اسی وقت اعوذ باللہ آوزین کہا اور للکارا اور لانتی دور ہو جا وہ نور تاریخی میں تبدیل ہو گیا صورت دعا بن گئی اور کہنے لگی عبدالقاضر تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا اور مناظرے کے فن نے مجھے شکست دے دی حالانکہ میں نے اب تک ستر اولیا کو اسی طرح گمراہ کر دیا ہے تو اسے بات فرماتے ہیں کہ مجھے میرے علم اور مناظرے نے نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا سرکار غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مراتب کیا ہیں آپ کے اختیارات کیا ہیں آئیے خود حضور غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں وہ مرد خدا ہوں کہ میری تلوار ننگی ہے اور میری کمان عن نشانے پر ہے میرا تیر نشانے پر ہے میرے نیزے صحیح مقام پر مار کرتے ہیں میرا گھوڑا چا کو بند ہے میں اللہ کی آگ ہوں میں لوگوں کے احوال سلب کر لیتا ہوں میں ایسا بحر بے کرا ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں میں اپنے آپ سے ماورا گفتگو کرتا ہوں مجھے اللہ نے اپنی خاص نگاہ قدرت میں رکھا ہے مجھے اللہ نے اپنے خاص ملاحظے میں رکھا ہے اے روزہ دارو اے شب بیدارو اور پہاڑ والو تمہارے سو میں اے زمین بوس ہو جائیں گے میرا حکم جو اللہ کی طرف سے ہے قبول کر لو اے دختران وقت ابدال و اطفال زمانہ آؤ اور وہ سمندر دیکھو جس کا کوئی ساحل نہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میرے سامنے نیک بخت اور بدبخت پیش کیے جاتے ہیں مجھے قسم ہے لوہ محفوظ میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے میں دریائے علوم الہی کا غواث ہوں میرا مشاہدہ ہی محبت الہی ہے میں لوگوں کے لیے اللہ کی محبت ہوں میں نا اب رسول خدا ہوں میں اس زمین میں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں انسان اور جنات میں مشائق ہوتے ہیں فرشتوں میں بھی مشائق ہوتے ہیں مگر میں ان سب کا شع خلکل ہوں میری مرض موت اور تمہاری مرض موت میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے مجھے دوسروں پر قیاس نہ کرو ورنہ دوسرے مجھے اپنے آپ پر قیاس کریں اے مشرق والو اے مغرب والوں اور اے آسمان والوں مجھ سے اللہ نے کہا ہے کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا مجھے ہر روز ستر بار حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو ایسا کرو اے عبد القادر تمہیں میری قسم ہے یہ چیز پی لو تمہیں میری قسم ہے یہ چیز کھا لو میں تم سے باتیں کرتا ہوں اور امن میں رکھتا ہوں حضور غوص پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم یہ بات پھر کہو کیونکہ تم سچ کہتے ہو میں اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک مجھے یقین نہ دلایا جائے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا میں ان تمام امور کی تقسیم کرتا رہتا ہوں جن کے مجھے اختیارات دیے جاتے ہیں جب مجھے حکم دیا جاتا ہے تو میں وہی کام کرتا ہوں مجھے حکم دینے والا اللہ ہے اگر تم مجھے جٹلاؤ گے تو یہ بات تمہارے لیے زہرِ ہلا حل ہوگی تمہارا یہ اقدام نافرمانی تمہیں ایک لمحے میں تباہ کر دے گا میں تمہاری دنیا اور آخرت کو ایک لمحے میں ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہوں اللہ کے حکم سے تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہوں اگر میرے منہ میں شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں ان چیزوں کی بھی خبر دیتا جو تم کھاتے ہو پیتے ہو اور گھروں میں چھپائے رکھتے ہو اگر میرے منہ میں شریعت کی لگام نہ ہوتی یعنی شریعت کا پاس نہ ہوتا تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خیالے کی خبر دیتا غرض کے دلوں کی ہر خبر واضح کر دیتا چونکہ علم و اغان عالم میں پناہ حاصل کرتا ہے اور ان کی خفیہ چیزوں کو ظاہر نہیں کرتا تو فرمایا کہ میں ہر اس خبر کو جانتا ہوں جو تمہارے ظاہر میں ہے اور ہر اس چیز کی خبر رکھتا ہوں جو تمہارے باطن میں پوشیدہ ہے میری نگاہ میں تم لوگ شیشے کی طرح صاف ہو تمام مردانے خدا جب مقام قدر میں پہنچتے ہیں تو ان کی نگرانی کی جاتی ہے مگر مجھے اس طاقتے سے اندر پہنچایا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ, اللہ اکبر قبیرہ مشائق قادریہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہوں سے محی الدین رقب کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ پانچ سو گیارہ ہجری میں ایک دفعہ میں ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا میرے پاؤں نگے تھے مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی کمزور جسم نظر آتا تھا مجھے اس نے سلام کیا میں نے واحع السلام کہا اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ میرے قریب ہو جاؤ میں قریب ہوا تو کہنے لگا مجھے اٹھاؤ میں نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا تو اس کا جسم اچھا اور تفوانہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی مجھے اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں نے نفی میں جواب دیا تو وہ خود ہی کہنے لگا کہ میں تمہارا دین ہوں جو اس نحیف, و... نحیف ہو گیا تھا چنچے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالی نے از سر نو زندگی بخشی ہے آج سے تمہارا نام محدین ہوگا تو غف اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں جامع مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھ سے کہنے لگا یا سید محدین میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے ادمن کھڑے ہو گئے ہاتھوں کو بوسا دینے لگے اور زبان سے یا محی الدین پکارتے جاتے تھے حالانکہ اس سے پہلے کوئی بھی مجھے اس لقب سے نہیں پکارتا تھا اعظم سبحان اللہ، سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدا میں مجھے سوتے جاگتے کرنے اور نہ کرنے والے کام بتائے جاتے اور مجھ پر کلام کرنے کا غلبہ اتنی شدت سے ہوتا کہ میں بے اختیار ہو جاتا اور خاموش رہنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا صرف دو تین آدمی میری باتیں سنتے رہتے پھر لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی حتیٰ کے مخلوق خدا کا ہجوم ہونے لگا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ میری مجلس میں جگہ باقی نہ رہتی چنانچہ میں شہر کے عید گاہ میں چلا گیا رواز کہنے لگا وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو ممبر شہر کے باہر لے گیا اور بے شمار مخلوق سوار و پیادہ آتی اور مجلس کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر وہاں سنتی حتیہ کے سننے والوں کی تعداد ستر ہزار کے قریب پہنچ گئی آپ فرماتے ہیں کہ شروع زمانے میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو خواب میں دیکھا کہ مجھے واضح کہنے کا حکم فرما رہے ہیں اور میرے منہ میں انہوں نے اپنا لواب دہن ڈالا بس اس کی تاشیر یہ ہوئی کہ میرے لیے اب وباب سخن کھل گئے آپ کی مجلی سے میں چار سو اشخاص قلم دوات لے کر بیٹھتے اور جو کچھ سنتے اس کو لکھتے رہے اور جب ممبر پر تشریف لاتے تو مختلف علوم کا بیان فرماتے تمام حاضرین آپ کی حیبت و عظمت کے سامنے بالکل ساخت رہتے کبھی اسناائے واغ میں فرماتے کہ قول ختم ہوا اور کال ختم ہوا اور اب حال کی طرح مائع ہوئے یہ کہتے ہی لوگوں میں ازطراب وجد اور حال کی کیفیت جاری ہو جاتی کوئی گریہ و فرا فریاد کرتا اور کوئی بے ہوش ہوتا کوئی اپنی جان دے دیتا بعض اوقات آپ کی مجلس سے شوق ہے تصرف عظمت اور جلال کے باعث کئی کئی جنازے نکلتے آپ کی مجلس واغ میں جن فوارق پرام تجلدیات اور عجائبات غرائب کا ظہور بیان کیا جاتا ہے وہ بے شمار ہے بے شمار ہے اللہ تبارک غوث اعظم کا بطالہ غوث دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بے شمار بلند سرمائے آمین الحمدللہ یہ صدیوں سے سلسلہ جاری ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سواب کے لیے میں فلے گیارہویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے کل پاکستان میں سالانہ گیارہویں شریف کی مقدس رات ہے بڑی رات ہے اور غالباً آج کی رات آپ بھائیوں کے ہاں بڑی رات ہوگی تو ضرور بالضرور جتنا ہو سکے عبادت فرمائیے اس رات میں مطلب جتنا ہو سکے نوافل پڑھیے درود پاک کریے ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کیجیے حضور غوس اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ثواب کے لیے جو اللہ آپ کو توفیق دے اہ تمام فرمائے اللہ تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہمیں چلنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی زیارت ہمیں خلف راشدین اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین وما بلا نا شریف طلے فرما دیں کوئی بائی تشریف لے آئے نعب شریف لے فرما دیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد درس سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا انشاءاللہ تشریف لائے رزاک اللہ خیا